شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاد محترم اسلام کے بعد کے عالمی نظام کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں استاد محترم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور خلافت راشدہ کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے خلافت راشدہ کے تذکرے میں ہم نے کل کے سبق میں حضرت عثمان بن عفان ذنورئی ردی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ حضرت سیدنا علی بن اب طال الله کرم اللہ وجہ عنہ ان کی خلافت کا تذکرہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت چھتیس ہجری سے شروع ہوتی ہے اور چالیس ہجری میں ان کی شہادت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اس لیے بن امیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ شروع کیا اس سلسلے میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام بھی لگایا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو پناہ دے رہے ہیں اس مسئلے میں حضرت سیدہ عائشہ بنتے ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں ہیں وہ بھی اس مسئلے میں کسی حد تک پریشان ہوئی اس وقت بڑے بڑے فتنے پیش آئے جن میں سے ایک جنگ جمل کا فتنہ ہے اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار تھی عربی میں جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے بہرحال اس فتنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ رویا کرتی تھیں اور اللہ تعالی سے استغفار اور معافی طلب کیا کرتی تھی اللہ جل جلالہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین پر رحم فرمائے وہ سب کے سب ہمارے لیے عبرت تھے لیکن اس سے بینظیر جیسی عورتوں کی حکومت پر استدلال کرنا انتہائی درجے کی جہالت اور نادانی ہے اس لیے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو اپنی غلطی تصور کیا کرتی تھی اور جب بھی انہیں یہ واقعہ یاد آتا تو اتنا زیادہ رویا کرتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ جو ہے آنسو سے تر بتر ہو جاتا تھا ثم بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بہل الشام رہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے اہل شام کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں بڑی طاقت اور قوت حاصل کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عراق اور کوفہ میں اپنا مرکز بنایا قاتل فتنۃ الخبرا اور ایک عظیم فتنہ دونوں کے درمیان واقع ہوا جنگیں مسلمانوں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تم حصلت واقعات التحکیم المشہور بین علی المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہما پھر تحکیم کا ثالثی کا وہ مشہور واقع حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوا جو کہ بہت مشہور ہے ثالثی کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں طرف سے بڑے بڑے صحابہ کرام کو حکم مقرر فرمایا تاکہ وہ اس فتنے کی آگ کو بجھائے بہرحال تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے وہ فصیلت و اسفرت انمیلاد فرقت الخوارج یہ ثالثی کا معاملہ بھی ناکامی کا شکار ہوا اور اس سے ایک اور بہت بڑی مصیبت دنیا کے سامنے آئی اور وہ ہے خوارج کے فرقے کا ظہور خوارج نے اس تحقیم کے مسئلے کو کفر قرار دیا اور انہوں نے قرآن حکیم کی غلط تعویلات کے ذریعے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو کفر قرار دے کر ان دونوں کو کافر قرار دیا نعوذ باللہ پھر خوارج نے حضرت علی حضرت معاویہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان تینوں کو قتل کرنے کے لئے منصوبہ بندی کی اور تین شخص اس سلسلے میں متعین کیے گئے عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کے لئے حجاج بن عبداللہ حضرت معاویہ کے لیے امر بن بکر حضرت امر بن عاص کے لیے دو تو اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے جبکہ ابن ملجم ملعون اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور حقیقتا تو وہ بھی ناکام ہے فنجا جا معاویہ تو بن العاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنما دونوں اس قاتلانہ حملے سے بچ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مختصر سطح ہے چالیس ہجری میں ان کی بیت ہوئی اور اکتالیس ہجری میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان جو ایک بہت بڑی جنگ جاری تھی یہ آخر اختتام کو پہنچی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنائے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو وہ جنگ کے لیے نکلے مسکن نامی جگہ میں آ کر وہ رکے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے نکلے لیکن اہل خفا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کی جیسے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کر چکے تھے اور بعد میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے وفائی کی تھی اوماز الحدہ دا ابو شی عطیلا یومین احادہ استاد محترم فرما رہے ہیں کہ شیعوں کا کردار ہمیشہ اسی طرح رہا ہے یہ ہمیشہ دگا دیتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شیعوں نے لوٹا اور ان کو نیزے کا ایک وار بھی لگا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تھوڑی بہت لڑائی بھی کی یعنی خود اپنے ہی گروہ کے خلاف جو کہ اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے تھے اور جنہوں نے بے وفائی کی تھی اور غداری کی تھی اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر اس بات کا اشارہ فرمایا اور اس بات کی تائید کی کہ میں آپ کے ساتھ صلاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ خلافت سے میں دستبردار ہونا چاہتا ہوں لیکن میری چند شرطیں فرسلہ معاویت رضی اللہ عنہ علیہ صحیح فتن بیغ مختو متن بہ لیملی معمن شروط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینا بھی بہت بڑا تھا انہوں نے ایک سادہ کاغذ جس کے اوپر ان کی مہر بھی لگی ہوئی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بیچ دی کہ آپ جو بھی شرط لکھنا چاہیں اس پہ لکھیں اللہ اکبر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرطیں لکھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تمام شرطیں قبول کی اور اس طرح وہ کوفہ لوٹ آئے دونوں کوفہ کی مسجد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بےعت کی عام واحد اور یہ سال عام الجماع کہلاتا ہے اس لیے کہ مسلمان ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو گئے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو خلیفہ تھے ہرگز نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خلیفہ کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا اور جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت دو خلیفہ تھے وعاد الحسن وبعد ذلك باد المدینہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے اور وہیں پر ان کی سن پچاس ہجری میں وفات ہوئی دیکھیے میرے بھائیوں شاید کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیغمبر علیہ صلاح وسلام کے نواز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کمزوری دکھائی ایسی بات ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کی عملی تصدیق ہے سبحان اللہ آپ کو تعجب ہوگا یہ کیسے یہ دراصل ایسے ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا ان ابن هذا سید یہ جو میرا بیٹا ہے نا حسن یہ سردار ہے ولعل الله يصلح به بین طائفتین من المسلمین اور شاید کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے سبحان اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ نے یہ پیش گوئی تھی اور یہ پیش ان کے حق میں پوری ہوئی تو گویا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا یہ پیغمبر علیہ صلاۃ السلام کا ہی معجزہ ہے پیغمبر علیہ صلاۃ السلام نے اس کی خبر اور اس کا اعلان بہت پہلے فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اللہ تعالی تمام صحابہ کرام ردی اللہ عنہ پر رحم فرمائے مختصر سی ایک نصیحت سمجھ لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے سلسلے میں کرنی ضروری ہے چونکہ بعض لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست ہدف تنقید بنایا ہے اور وہ اسے علمی تحقیق سمجھتے ہیں حالانکہ یہ تحقیق نہیں بلکہ یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچا کر رکھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں ان کی بڑی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ صلاۃ وسلم کی زوجائے محترمہ اور مسلمانوں کی ماں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کے کاتب ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ وارد ہوا ہے حدیث میں اس میں صرف ایک حدیث کا میں تذکرہ کروں گا اس لیے کہ ہم درس میں اختصار کو ترجیح دیتے ہیں تفصیل کے لیے کتابیں موجود ہیں پیغمبر علیہ اللہ وسلام کی ایک حدیث ہے اولو امتی دخل البحر او اوجبو او کم قال علیہ اللہۃ وال الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے میری امت کا جو سب سے پہلا لشکر سمندر میں داخل ہوگا انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی سبحان اللہ اب اس حدیث کی عملی تصدیق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں بحری بیڑے بنائے اور انہوں نے سمندری جنگ کی ابتدا کی بہرحال جیسے بھی ہو اصحاوت كلهم عدول صحابۂ کرام سب کے سب عدول ہیں ان کے اوپر جرح کرنے کی اہل سنا والما کے عقیدے میں اجازت نہیں ہے اس لیے جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ غلط ہیں وہ باطل ہیں وہ نادان ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اگر آپ اس سلسلے میں کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب موجود ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند تاریخی حقائق عربی میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو محمد منیر الغضبان نامی مؤلف ہیں ان کی بھی کتاب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے سلف کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوارج اور مرجیہ دونوں قسم کے فرقوں کے عقیدوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اہل سنہ و الجماعه کا جو عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی نجات ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى الہ و صحبہ اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک والسلام علیکم و رحمتہ اللہ